وآخر دعوانا لله سبق آگے غائب وغیرہ حامد ان حامد ان ہاشم الحبو آمینت عامنت و سعین ابو انتم مریم الحابنا معنیس انتی ذہبتی جمع اسکی کی انتن ذہبتن متکلم مذکر معنیس دونوں کے لیے انا ذہبتو اور جمع نحن ذهبنا سمارین مشکے تمرین رقم واحد مشک نمبر ایک اکمل الجملالاتیتا آنی والی جملوں کو مکمل کیجئے وضع الفعل ذہبا ذہبا کفیر رہ کر فی سالی جگہ میں بعد اسنادہی الی الزمیری اس کی نسبت کرنے کے بعد زمیر کی طرف المیر المناسبی مناسب زمیر کی طرف یعنی راہبا کے ساتھ رہ وغیرہ آ, کس کا اضافہ ہوگا ا کا یا ات کا یا آ, انتا کی تا کا تی کا وغیرہ ان کو کہا گیا ہے یہاں زمیریں راہبا کے ساتھ رہ مثال کے طور پہ تو اس کو کہا گیا زمیر رہ اس کو اس کو زمیر کہا گیا ہے یہاں نئے طلبہ کہاں ہیں الجدید یہاں غلط ہے الجدو الجدید غلطی سے لکھا گیا یہاں یا تو ہوگا پھر الجدود اگر الطالب الجدید ہو تو جواب ہوگا راہبہدیری اور اگر راہب الامدیری راہابری یا رحبیری نخن أين ذهبتم بعد الدرس يا إخواني، أذهبتم إلى السوق اليوم يا أبي، أنا ما ذهبت إلى المكتبة اليوم، أمي ذهبت إلى المستشفى، أذهبتن لزيارة خالتكن يا بناتي، ذهب أخي إلى المطار، اخواتی رحب کلی یتی میری بہنیں کالج گئیں نمبر دو اکمن جمل العطیہ آنے والے جملوں کو مکمل کیجیے مناسب فی ماضی رہ کر کل من کلاک الخلیہ تھی تمام ہر ایک جگہ میں خالی جگہوں میں سے خالی جگہوں میں سے ہر جگہ میں مناسب خیل مادی رہ کر آنے والے جملوں کو مکمل کیجیے محمد قرصل یوم کمسانی و منادیلی یا امی کمسان جما ہے کمیش کی اور منادیل جماع مندیل کی اے امی کیا آپ نے میری کمیزیں اور میرے رومال دھو دیے ہیں کیا علی استاد نے بورڈ پہ سبق لکھا انا فتحت باب بابل فصلی میں نے کلاس کا دروازہ کھولا و حامد وبلال و حشام بلا کے پڑھیں گے فتح انہوں نے کھڑکیاں کھولی اور حامد اور ہشام اور بلال نے کھڑکیاں کھولی یا بناتو اے, اے لڑکیوں کیا تم نے نیا سبق اچھی طرح سمجھ لیا ہے خرجنا من الفصل بعد الدرس میری ہم جماعت لڑکیاں سبق کے بعد کلاس سے نکلی یا یا یا ہے بناتی نہیں کی گا گے اَقَرَأَتُمُ الْقُرْآنَ بَعْدَ الفجرِ میرے بیٹو کیا تم نے فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید پڑھا سورت اور انا عن کلمی بحث یا عن تلاش کرنا بحث کیا منع کریں گے या شام کو کس نے مارا شریب تل या آپ نے है پیا یا پی لیا ہے ہم جماعت میرے کلاس فیلوز نے سکتے ہیں میرے کلاس فیلوز نے کیلے کھائے اور میں نے انگور کھائے وار بت فاطمہ تو بنتا فاطمہ نے اپنی بیٹی کو ڈندے سے سوٹی سے مارا نمبر تین تمبل ما یری جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس پہ غور کیجئے راہاب اصل میں انہوں نے راہبا راہبا راہبو میں یہ ہو، ہوا ہما، ہم ان ضمیروں کو مستقر یا پوشیدہ نہیں مانا ان ضمیروں کو مستقر یا پوشیدہ نہیں مانا انہوں نے کہا ہے کہ راہابا راہبا جو الف ہے وہ ضمیر ہے راہبو جو واؤ ہے وہ ضمیر ہے راہاب میں جو تا ہے وہ ضمیر ہے اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ راہ و میں ہم ضمیر مستقر ہے پوشیدہ ہے اور کیسے پتا چلا کہ ہم ضمیر پوشیدہ ہے اس کی علامت کیا ہے او یہ دعاؤں کا آنا ہے راہ بت میں اصل میں ہی ضمیر پوشیدہ ہے علامت کیا ہے نشانی کیا ہے یہ جو تا آخر میں جسم والی تا ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ واحد مونس کا سیگا ہے یعنی ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے شی کے معنی میں وہ گئی اس کے اندر شی یعنی حیا زمیر پوشیدہ ہے بہرال ایک وہ انداز ہے ایک انہوں نے انداز اختیار کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ پوشیدہ ضمیروں کی علامتیں یا نشانیاں نہیں بلکہ یہی یہ بھی ضمیریں ہیں بہرحال رہابا کہتے ہیں راہابہ فیل ہے اس کے اندر ضمیر مستفر ہے ہوبا وہ فائل ہے راہابو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر ضمیر مستفر نہیں بلکہ ضمیر ظاہر ہے ا جو ہے ہاں اس کے اندر ضمیر مستفر نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو او ہے وہی وہ ضمیر ہے یہیار یہی یہ, یہ, یہ, یہ, یہ فائل ہے اسی طرح تاجبر فائل وغیرہ فا فیما یلی فائل کو متعین کیجیے اس میں جو کچھ نیچے آ رہا ہے انہوں نے یہ جو ہے او ات تا تو تم اتما اس کو انہوں نے ضمائر شمار کیا ہے این الفا فیما یلی خرجتو اس میں انہوں نے کہا کہ جو فائل ہے وہ انا ضمیر نہیں بلکہ تو جو ہے یہ فائل ہے تا تاپش تو میں انہوں نے کہا ہے نا فائل ہے سمی میں انتی نہیں بلکہ فائل ہے شریف تنہ میں تنہ دخل میں او حفیظ میں نون زبرنا اقل می تم میں تم فتحہ میں ظاہر یہاں مجبوری ہے یہاں یہی کہیں گے کہ ہوا اس میں مستر ہے تنہ میں, میں, تا میں سے ایک ہے اتاو کمافی انہوں نے ان کو بھی زمائر متصلہ شمار کیا ہے الوا واو بھی ایک ضمیر انہوں نے شمار کی ہے زہبو میں ان, کما فی ان نون, نون بھی جیسا کہ میں ہے نا جیسا کہ میں ہے تم ما یلی جو کچھ نیچے رہا ہے اس پہ غور کیجیے ائین حامد الحامد کہاں ہے خا راجہ خراجہ فیل الفائل مستفر فائل اس کی جو ہے وہ ضمیر مستفر ہے اینا آمینا تو امینا کہاں ہے خراج خراجہ فیل جمع تا علامت الطانیس الفائل و ضمیر و مستفرم اس کی اس میں بھی ضمیر جو ہے مستفر ہے پوشیدہ ہے بہرحال انہوں نے تا کو علامت تانیز قرار دیا ہے اور فائل اس کا جو ہے وہ ہیہ ضمیر مستفر کو قرار دیا ہے لیکن باقیوں میں یہ ضمیر مستطر نہیں مانتے راہبہ اور راہابت یا خاراجہ اور خراجت کے علاوہ باقیوں میں یہ زمیر مستفر نہیں بلکہ انہیں ضمیرے مانتے ہیں مطلب زہابتا میں یہ کہتے ہیں تاضمیر ہے زہاب میں او ضمیر ہے زہابنا میں نون زبرنا ضمیر ہے اس کتاب کے مطابق آپ اگر فالو کرنا چاہتے ہیں تو پھر خاراجہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے خراجت میں حیا ضمیر پوشیدہ ہے باقی سب میں وہ کہتے ہیں ضمیر پوشیدہ نہیں بلکہ جو آگے حروف ہیں کا تم اور آ... آ... تو نون علیہ زبر نون زبر نا او وغیرہ یہی ضمیر ہیں کاخر دعوانا الحمدللہ تعالمین